پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی لہٰذا اے نبی آپ بھی ان کے طریقے کی پیروی کریں کہہ دیجئے میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا یہ تو تمام دنیا والوں کے لیے نصیحت ہے وما قدر الله حق قدره إذ قالوا مَا أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء بِهِ موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، تجلون سے اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی کہہ دیجئے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسا لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی جسے تم متفرق اور آق میں نقل کرتے ہو اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا لیتے ہو اور اس کتاب کے ذریعے سے تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے وہ اپنی نقطہ چینیوں میں کھیلتے رہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں ان کی اقتدا کا حکم مسئلہ توحید میں اور ان احکام و شرائع میں ہے جو منسوخ نہیں ہوئی بہوال فتح القدیر کیونکہ اصول دین اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہے ہیں گو شرائع اور مناہج میں کچھ کچھ اختلاف رہا جیسا کہ آیت شرع لکم من الدین میں و نوحا سے واضح ہے پھر یعنی تبلیغ و دعوت کا کیونکہ مجھے اس کا وہ صلہ ہی کافی ہے جو آخرت میں عند اللہ ملے گا پھر جہان والوں یا جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں پس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور زلالت کی پگ ڈنڈیوں سے نکال کر ایمان کی سرات مستقیم پر گامزن کر دے گا بشرط یہ کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے ورنہ کور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے والا معاملہ ہوگا پھر قدری کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ مشرقین مکہ ارسال رسل اور انزال کتب کا انکار کرتے ہیں جس کے صاف معنی یہ ہیں کہ انہیں اللہ کی صحیح معرفت ہی حاصل نہیں ورنہ وہ ان چیزوں کا انکار نہ کرتے علاوہ ازیں اسی عدم معرفت الہی کی وجہ سے وہ نبوت و رسالت کی معرفت سے بھی قاصر رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ کسی انسان پر اللہ کا کلام کس طرح نازل ہو سکتا ہے جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وہی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر معمور کر دیا ہے دوسرے مقام پر فرمایا ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے اس کی کچھ تفصیل اس سے قبل آیت نمبر آٹھ کے حاشیے میں بھی گزر چکی ہے آیت زیر وضاحت میں بھی انہوں نے اپنے اسی خیال کی بنیاد پر اس بات کی نفی کی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کوئی کتاب نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسی بات ہے تو ان سے پوچھو موسا علیہ السلام پر تورات کس نے نازل کی تھی جس کو یہ بھی مانتے ہیں پھر آیت کی مذکورہ تفسیر کے مطابق اب یہود سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو متفرق اور میں رکھتے ہو جن میں سے جس کو چاہتے ہو ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو چاہتے ہو چھپا لیتے ہو جیسے رجم کا مسئلہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مسئلہ ہے حافظ ابن کثیر اور امام ابنی جریری طبری رحمۃ اللّہ علیہمہ وغیرہ نے یہ اور یبدونحا سغ غائب کے ساتھ والی قراءت کو ترجیح دی ہے اور دلیل یہ دی ہے کہ یہ مکی آیت ہے اس میں یہود سے خطاب کس طرح ہو سکتا ہے اور بعض مفسرین نے پوری آیت کو ہی یہود سے متعلق قرار دیا ہے اور اس میں سرے سے نبوت و رسالت کا جو انکار ہے اسے یہود کی ہٹ دھرمی ضد اور اناد پر مبنی قول قرار دیا ہے گویا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کی تین رائے ہیں ایک پوری آیت کو یہود سے متعلق دوسرے پوری آیت کو مشرقین سے متعلق اور تیسرے آیت کے ابتدائی حصے کو مشرقین سے متعلق اور تجالونوں سے یہود سے متعلق قرار دیتے ہیں اللّہ عالم پھر یہود سے متعلق ماننے کی صورت میں اس کی تفسیر ہوگی کہ تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائیں گے تورات کے ذریعے سے تمہیں بتائی گئیں بصورت دیگر قرآن کے ذریعے سے پھر یہ کا جواب ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور یہ کتاب مطلب قرآن مجید ہم نے اسے نازل کیا ہے یہ برکت والی تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی تاکہ آپ ام القرآ مطلب مکہ اور اس کے آس پاس لوگوں کو ڈرائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان اور جو لوگ آخرت پر ایمان ہیں تو یہاں میرے خیال سے شاید رکھتے زیادہ کرنا اضافہ کرنا صحیح رہے گا تو کہیں گے اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا الله اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا اليوم تجزون عذاب بما كنتم الحق الحق كنتم عن اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے حالانکہ اس پر کوئی وہی نازل نہیں کی گئی اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں کہ جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم نے کیونکہ تم اللہ پر ناحق حق باتیں گھڑتے تھے ور اسكي ايات سنكر تكبر کرتے تھے ونقذت مومن فردا كما خلقناكم اول مره كما خلقناكم اول مره وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين نزعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں ان سے تمہارا تعلق یقیناً ٹوٹ گیا ہے اور وہ تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبوط خیال کرتے تھے بے شک اللہ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالتا یا زندہ کو مردہ سے نکالتا اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے یہ ہے اللہ چناچے تم کہاں بہکائے جاتے ہو اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ظالم سے مراد ہر ظالم ہے اور اس میں کتابِ الہی کا انکار کرنے والے اور جھوٹے مدعانی نبوت سب سے پہلے شامل ہیں غمرات سے موت کی سختیاں مراد ہیں فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے یعنی جان نکالنے کے لیے الوما آج سے مراد قبض روح کا دن ہے اور یہی عذاب کے آغاز کا وقت بھی ہے جس کا مبدہ قبر ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے ورنہ ہاتھ پھیلانے اور جان نکالنے کا حکم دینے کے ساتھ اس بات کے کہنے کی کوئی کہنے کے کوئی معنی نہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا خیال رہے قبر سے مراد برزخ کی زندگی ہے یعنی دنیا کی زندگی کے بعد اور آخرت کی زندگی سے قبل یہ ایک درمیان کی زندگی ہے جس کا عرصہ انسان کی موت سے قیامت کے حقوق تک ہے یہ برزخی زندگی کہلاتی ہے چاہے اسے کسی درندے نے کھا لیا ہو اس کی لاش سمندر کی موجوں کی نظر ہو گئی ہو یا اسے جلا کر راکھ بنا دیا گیا ہو یا قبر میں دفنا دیا گیا ہو یہ برزخ کی زندگی ہے جس میں عذاب دینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے پھر اللہ کے ذمے جھوٹی باتیں لگانے میں انزال کتب اور ارسال رسول کا انکار بھی ہے اور جھوٹا دعوی نبوت بھی ہے اسی طرح نبوت اور رسالت کا انکار و استقبار ہے ان دونوں وجوہ سے انہی انہیں انہیں ذلت و رسوائی کا عذاب دیا جائے گا پھر فرادہ فرد کی جمع ہے جس طرح سکارا سکران کی اور کسالا کسلان کی جمع ہے مطلب ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ایک ایک کر کے میرے پاس آؤ تمہارے ساتھ مال ہوگا نہ اولاد اور نہ وہ معبود جن کو تم اللہ, جن کو تم نے اللہ کا شریک اور اپنا مددگار سمجھا ہوا تھا یعنی ان میں سے کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ پہنچانے پر قادر نہ ہوگی اگلے جملوں میں انہی امور کی مزید وضاحت ہے پھر یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت اور کاریگری کا بیان شروع ہو رہا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ دانے مطلب حب اور گٹھلی مطلب نوا جموا کو جسے کاشتکار زمین کی تہہ میں دبا دیتا ہے پھاڑ کر اس سے انواع و اقسام کی درخت اور انگوریاں پیدا فرماتا ہے زمین ایک ہوتی ہے پانی بھی جس سے کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں ایک ہی ہوتا ہے لیکن جس جس چیز کے وہ دانے یا گٹھلیاں ہوتی ہیں اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے غلوں اور پھلوں کے درخت ان سے پیدا فرما دیتا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے سوا بھی کوئی ہے جو یہ کام کرتا ہو یا کر سکتا ہو پھر یعنی دانے اور گٹھیوں سے درخت اگا دیتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے اور وہ بڑھتا پھیلتا اور پھل یا غلہ دیتا ہے یا وہ خوشبودار رنگ برنگ کے پھول ہوتے ہیں جن کو دیکھ یا سون کر انسان فرحت و انبساط محسوس کرتا یا نطفے اور انڈے سے انسان اور حیوانات پیدا کرتا ہے پھر یعنی حیوانات سے انڈے جو مردہ کے حکم میں ہیں ہی اور میتن کی تعبیر مومن اور کافر سے بھی کی گئی ہے یعنی مومن کے گھر میں کافر اور کافر کے گھر میں مومن پیدا کر دیتا ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فَالِقُ لِلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وہ صبح کی سپیدی نکالتا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو اپنے حساب سے چلنے والا بنایا یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے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 ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُ وَمُسْتَوْدَعُ قُدْ فَصَّلَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پھر ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سونے اس کے سوپنے جانے کی جگہ پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا پس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے اور ایک اس کے سوپے جانے کی جگہ تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں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 من اعناب والزیتون والرمان مشتبہا وغیر متشابہ اوضروا الى ثمره اذا اثمر وینعه ان فی ذانکن آیات لقوم یؤمنون اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا پس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی پھر ہم نے اس سے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے شگوفے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھونکے جاتے ہیں اور انگور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض نہیں ملتے جلتے یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اندھیرے اور روشنی کا خالق بھی ہوئی ہے وہ رات کی تاریکی سے صبح روشن پیدا کرتا ہے جس سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے پھر یعنی رات کو تاریکیوں میں بدل دیتا ہے تاکہ لوگ روشنی کی تمام مصروفیات ترک کر کے آرام کر سکیں پھر یعنی دونوں کے لیے ایک حساب بھی مقدر ہے جس میں کوئی تغیر و اطراب نہیں ہوتا بلکہ دونوں کی اپنی اپنی منزلیں ہیں جن پر وہ گرمی اور سردی میں مقررہ حساب سے رواں رہتی ہیں جس کی بنیاد پر سردی میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی اور گرمی میں اور گرمی میں اس کے برعکس دن لمبے اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں جس کی تفصیل سورہ یونس اور سورہ یاسین سورہ یونس آیت نمبر پانچ اور سورہ یاسین آیت نمبر چالیس اور سورہ آراف آیت نمبر چون میں بھی بیان کی گئی ہے پھر ستاروں کا یہاں یہ ایک فائدہ اور مقصد بیان کیا گیا ہے ان کے دو مقصد اور ہیں جو سورہ ملک آیت نمبر پانچ میں بیان کیے گئے ہیں ایک آسمانوں کی زینت اور دوسرا مقصد شیطانوں کی مرمت یا مقصود شیطانوں کی مرمت رجوم الشیطین یعنی شیطان آسمان پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان پر شعلہ بن کر گرتے ہیں تو تو کل تین مقصد ہیں بعض صرف کا قول ہے منتقل فحید ہند نجوم غیر فقط اخت اللہ ان تین باتوں کے علاوہ ان ستاروں کے بارے میں اگر کوئی شخص کوئی اور عقیدہ رکھتا ہے تو وہ غلطی پر ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے ملک میں جو علم نجوم کا چرچہ ہے جس میں ستاروں کے ذریعے سے مستقبل کے حالات اور انسانی زندگی یا کائنات میں ان کے اثرات بتانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ بے بنیاد بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی چنانچہ ایک حدیث میں اسے جادو ہی کا ایک شعبہ مطلب حصہ بتلایا گیا ہے من اقتباس علم من اقتبس اقتباس من مین زاد ما زاد حسن الالبانی فی تحقیق سنن ابھی داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ پھر اکثر مفسرین کے نزدیک ف مستقرن قرار پکڑنے کی جگہ سے رحم مادر اور مستودع سونپنے سونپے جانے کی جگہ سے سلب سلب پدر مراد ہے مستودع سوپے جانے کی جگہ سے سلب پدر یا پدر مراد ہے بہوال فتح القدیر و ابن کثیر پھر یہاں سے اس کی ایک اور عجیب سنات مطلب کاریگری کا بیان ہو رہا ہے یعنی بارش کا پانی جس سے وہ ہر قسم کے نباتات پیدا فرماتا ہے پھر اس سے مراد وہ سبز شاخیں اور کومپلے ہیں جو زمین میں دبے ہوئے دانے سے اللہ تعالی زمین کے اوپر ظاہر فرماتا ہے پھر وہ پودا یا درخت نشو نما پاتا ہے پھر یعنی ان سبز شاخوں سے ہم اوپر تلے دانے چڑے ہوئے نکالتے ہیں جس طرح گندم اور چاول کی بالیاں ہوتی ہیں مراد یہ سب غلہ جات ہیں مثلا جو جوار باجرہ مکئی گندم اور چاول وغیرہ پھر قنوانن کینوں کی جمع ہے جیسے سین اور سینوان ہے مراد خوشے ہیں قلع وہ گا بھایا گپا ہے جو کھجور کی ابتدائی شکل ہے یہی بڑھ کر یہیں بڑھ کر خوشہ بنتا ہے اور پھر وہ رتب کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ رتب رتب مطلب کھجور کی شکل اختیار کر لیتا ہے دینیت ان سے مراد وہ خوشے ہیں جو قریب ہوں اور کچھ خوشے دور بھی ہوتے ہیں جن تک ہاتھ نہیں پہنچتے بطور امتنان دینیتن کا ذکر فرما دیا ہے مطلب ہے من ہے دینیتن و من ہے مطلب کچھ خوش قریب ہیں اور کچھ دور من ہے بعیدت محضوف ہے بحوال فتح القدیر پھر جناطن زیتون اور رومان یہ سب منصوب ہیں جن کا عطف نبات پر ہے یعنی ف اخراج نے جناتن یعنی بارش کے پانی سے ہم نے انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار پیدا کیے پھر یعنی بعض او میں یہ باہم ملتے جلتے ہیں اور بعض میں ملتے جلتے نہیں ہیں یا یعنی ان کے پتے ایک دوسرے سے ملتے ہیں پھل نہیں ملتے یا یعنی شکل میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن مزے اور ذائقے میں باہم مختلف ہیں پھر یعنی مذکورہ تمام چیزوں میں خالق کائنات کے کمال قدرت اور اس کی حکمت اور رحمت کی نشانیاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعْلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا عم يَصِفُونَ اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ اسی نے تو انہیں پیدا کیا ہے اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے جو وہ بیان کرتے ہیں وہی آسمانوں اور زمین کا موجد ہے اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی کوئی بیوی نہیں اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَا اللَّطِیفُ الْخَبِيرُ اس کی حقیقت کو نگاہیں نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ نہایت باریک بین بہت با خبر ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے پیدا کرنے میں واحد ہے کوئی اس کا شریک نہیں اسی طرح وہ اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنایا جائے لیکن لوگوں نے اس ذات واحد کو چھوڑ کر جنوں کو اس کا شریک بنا رکھا ہے حالانکہ وہ خود اللہ کے پیدا کردہ ہیں مشرقین عبادت تو بتوں کی یا قبروں میں مدفون اشخاص کی کرتے ہیں لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جنات کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے بات دراصل یہ ہے کہ جنات سے مراد شیاطین ہے اور شیاطین کے کہنے سے ہی شرک کیا جاتا ہے اس لیے گویا شیطان ہی کی عبادت کی جاتی ہے اس مضمون کو قرآن کریم میں متعدد جگہ بیان کیا گیا ہے مثلاً سورہ سورس آیت نمبر 117 سو سورہ مریم آیت نمبر چوالیس سورہ یاسین آیت نمبر ساٹھ سورہ صبح آیت نمبر 41 پھر الابصار بصر نگاہ کی جمع ہے یعنی انسان کی آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتی اور اگر اس سے مراد رویت بصری ہو تو اس کا تعلق دنیا سے ہوگا یعنی دنیا کی آنکھ سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تاہم یہ صحیح اور متواتر روایات سے ثابت ہے کہ قیامت والے دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اور جنت میں بھی اس کے دیدار سے مشرف ہوں گے اس لیے متضلہ کا اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں نہ آخرت میں صحیح نہیں کیونکہ اس نفی کا تعلق صرف دنیا سے ہے اس لیے حضرت عائشہ رضی العنہ بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتی تھیں جس شخص نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معاج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی ہے اس نے قطن جھوٹ بولا ہے بحوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4855 کیونکہ اس آیت کی روح سے پیغمبر سمیت کوئی بھی اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں ہے البتہ آخرت کی زندگی میں یہ دیدار ممکن ہوگا جیسے دوسرے مقام پر قرآن نے اس کا اس بات فرمایا وجو ہوئی روی الی نیاغی روہ کئی چہرے اس دن تر تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے معلوم ہوا کہ آخرت میں اللہ کا دیدار ہوگا وصلی اللہ علیہ نبین محمد والبیہ اجمعین